ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہیں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمایا ہوا اور نہ وہ جو اللہ کے سواہ حمات ٹھہرا رکھے تھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے